جلدی جلدی تیری کے ساتھ سارا کچھ سنائے اتنا ہے چلو آپ سنائیں اونچی آواز سے کتابیں بند کر دیں بھائی ادھر توجہ کریں جہاں غلطی کرے آپ نے پکڑنا ہے ان میں نہ عربی زبان کو موجود سم پہ لہر کا جملہ کرانے کی اور ہر کلمہ کے آپ میں حق کے حق معلوم ہے فائدہ اسلم کا یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے والے ہر قسم کی ترقی سے محفوظ رہے دار دخل الخرتی اچار چار کرنے اب ان چاروں کو ملا کر جملہ کرانا اور پھر جملہ کو صحیح طور پر ادا کرنا دل سے سیکھیں گے موضوع کا کلموں کا کلام فصل کلمہ اور کرام جو بات آدمی کے مواعظ نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں پھر لفظ اگر با معنی ہے اس کا نام موضوع اگر بے معنی ہے تو وہ اور لفظ موضوع کی قرآن ایک دو قسمیں ہیں مفرت اور مرتب مفرت اس اکیلے لفظ میں ہے جو ایک معنی دے اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں کلمہ کی پھر تین قسمیں ہیں عصم فیر ہاف عصم وہ کلمہ ہے جس کے من دوسرے کلموں کو ملائے بغیر معلوم ہو جائے جب جا اور تینوں زبانوں میں سے اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پھیلے جیسے تاجو اور اس کی ٹھیک ٹھیک قسمیں ہیں جامد ، مستق اور مشتق جامد وہ ہے جو نہ تو خود کسی سے بنا ہو اور نہ اسے بھی بنتا ہو اور مشتق اور مستق وہ ہے جو نہ کسی سے بنا ہو لیکن اس سے بہت سے لطف ہوتے ہو جیسے نصر ظالم اور وہ ہے جو جو سے بنا ہوا ہو جیسے نسر سے ناصر اور ظالم سے زربون فیل وہ کرم ہے جس کا معنی دوسرے کرموں کو ملائے بغیر معلوم ہو جائے جیسے اور تینوں زبانوں میں سے اس کا کوئی زمان نہیں پایا جائے جیسے نا سارا سو زارا باغ یا زریب ہو کی چار قسمیں ہیں ماضی گزارے امر اور نہیں یہ چار اس میں فیل علم و شرف میں بیان ہوئی پوری تعریفات چلو وہ علم و شرف میں ہو گئی نا آگے چلیں آپ نہباب سنائے گا حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی اسے کلموں کو ملائے بغیر معلوم نہ ہو جیسے کہ جب تک ان حرفوں کے ساتھ کوئی قسم یا فیل نہ ملے گا تو ان سے مستقل معنی حاصل نہ ہوگا جیسے خالد عذیب ملداری داخلہ عذیب فی مسی یہ مرکب مرکب کی مرکب وہ ہے جو دو یا دو سے نئے قلموں سے لے کر بڑھے مرکب کی دوسرے مرکب مفید اور مرکب غیر مفید اور مرکب مفریق وہ ہے کہ جس میں بات کہنے والا کہہ کر خبروش رہے اور سننے والے کو کسی گزشتہ واقعہ یا کسی بات کی طرف ہو سے زہاب و زید جاب اور عید دن مائی پڑی گا پہلی بات میں یہ معلوم ہوا کہ زید کے جانے کی سب معلوم ہوئی اور دوسری بات میں کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ دوسری بات میں یہ طلب معلوم ہوتی ہے کہنے والا पाने کی قد کر رہا ہے مکمۂ مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں جملہ کی پھر آگے تو اس میں ہے جملہ خبریہ جملہ اچھا جملہ خبریا وہ ہے کہ جس میں کہنے والے کو سچائی یا جملہ کہا جا سکے جملہ خبریا کے پھر آگے تو اس میں, اس میں, اس میں ہے جملہ خیریا اور جملہ اسلیہ جملہ اسمیہ ہے جس کا پہلا حرف ہو حرف حصہ, حصہ جس کا پہلا حصہ حصہ اس سب ہو دوسرا چا دوسرا خواہشمہ چافیل ہو جیسے ضعی العلم اور ضعیل العلمہ ان میں سے ہر ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے ان میں سے ہر ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے اس کے پہلے حصہ کو مسلم لے اور وہ کہتے ہیں اور دوسرے حصہ کو مسلط اور خبر کہتے ہیں اور جملہ اسمیہ کے معنوں میں ہے ہو ہو آتا ہے اور جملہ فیلیا جملہ فیلیہ وہلہ حصہ فیل ہو جیسے اور دوسرا حصہ سے جی. عالمہ ان میں سے ہر ایک جملہ خبر ہے اور اس کا پہلا حصہ فیل پہلا پہلا حصہ مصنف اور اس کو کہتے ہیں دوسرا حصہ مصر اس کو فائدہ اس کو فائدہ اگر مصنف علے مصنف علے وہ ہے کہ جس کی طرف کسی عصل مصب کی جائے اور مصرت وہ ہے جس کی مثبت کی جائے مبت اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملہ کی ہے اور مصرد جس چیز کو کی جائے اس کو خبریں کہ یہ پہلے اسم کے حال کی خبر دیتا ہے اور فیل اور یہ مسلم ہوتا ہے مسلم دلینی اور یہ ہوتا ہے مسلم دلے ہوتا ہے اور ہر نہ ہے ہوتا ہے ترکیب ان شاء جملہ چاہیے ان جملہ چاہیے وہ ہے جس میں بات جس میں کہنے والے کو سچا یہ جوتا نہ चीज جا سکے اور ان شا کا مانا ہے ایک چیز ایک چیز کا پیدا ہونا اور یہ جوتا بھی ایک چیز کے پیدا کرنے کو جاتا ہے جملہ چاہیے کہ اس میں امر نہیں اس جیسے جیسے اللہ تضر اس اف جیسے حال بارہ جیسے زیدن عمر. Hmm? زیدن حاضر ہو. کاش لئی حضرت کا نام لیا تو زیدن, زیدن حاضر ہوتا کاش غائب ہوگا میں نے بیچا اور میں نے خریدا خریدا جیسے یا اللہ اور دیدار میرے پاس یوں نہیں رہتے کہ تم کو دیدار دو قسم جیسے بلّہ ہے اللہ کی قسم ایسا تعجب جیسے بحث وہ کتنا سیکھا ہے مرکب غیر مفید مرکب غیر مفید کی مرکب غیر مفید وہ ہے جس میں بات کہنے والا کہ خاموشی جائے اور سننے والے کو سننے والے کو صحیح سمجھنا میں آئے یا سننے والے کو کسی بات کی طلب کسی بات طلب, ہو؟ طلب, طلب یا خبر معلوم ہو طلب یا خبر معلوم نہ ہو اور اس کی تین قسمیں ہیں مرکب اضافی مرکب برائی اور مرکب مرکب مرکب اضافی وہ ہے مرکب اضافی وہ ہے ایک کی نسبت, کی ایک کی نسبت دوسرے کی طرف ہو اور جس کی نسبت ہو اس کو مضاف اور جس کی طرف ہو اس کو مذافے اور جیسے گلاب اس میں غلام کی نسبت ذائقہ ہے اس لیے غلام مضاف اور مضافی اور مرکب اضافی کے معنوں میں کہا کی جاتا ہے عرب مرکب بنائی مرکب بنائی وہ ہے کہ جس میں دو دوسروں کو ایک کر لیا ہو اور ان میں نسبت اصلاحی اور اضافی نہ ہو اور ان دونوں اسموں میں مرکبے صلاحی یا اضافی نہ ہو اور درمیان اور, اور دونوں حسموں کو جوڑنے والا رقم دینے والا کی حرف ہو جیسے احد آشرہ اور کس آد آشرہ یہ اصل میں احادواشرہ تھا اور کس آد و تھا اور درمیان میں باغ اور ختم کے دونوں اسموں کو ایک دے گیا اور مرکبے بنائی کے دونوں جزو مفتو ہوتے ہیں دونوں جذبہ بن کر ہوتے ہیں بدلتا رہتا ہے اور کبھی اس نہیں اشرا را اور مرکبے کا نام تھا اور کے بادشاہ کا نام رکھ دیا گیا اور مرکب منا شرف کا پہلا حصہ ہمیشہ یہ سب سے صاف کرنے بھائی ترکیب آیا. آیا. آیا. آیا. آیا. آیا اچھا खड़े हो बताओ ये जहा गया है फेंग है खेल कौन सा बनेगा ये अगर मेरे को हुक्म होता है किसी काम का ये जहा आया माजी उतरा हुआ जबाना दुद्रा اچھا یہ فیل ہے مال اچھا یہ آپ کو پتہ کیسے طرح کہ یہ فیل ہے زمانہ پایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور ضعی کیا ہے عیسم عیشم کون سا یہ عشم کی تین قسمیں میں پڑی ہے نا جامد اور یہ ترکیب میں کیا بنے گا خبریا تو اس لیے اس کا پہلا حصہ <سؤال> <with fels. fels. سؤال> <filha. skr america. sucans> استاد استاد حاضر ہے موجود ہے کوئی زمانہ نہیں پڑھایا جا رہا تو یہ ترکیب اس کی کیسے کریں گے پہلا ایسا اسم ہے نا جملہ کون سا بنے گا جملہ اسمیا ٹھیک ہے تو جملہ اسمیاں کا پہلے سے وہ کیا کہتے ہیں مسنت کی رسن کی کا دوسرا نام کیا ہے استادہ اور کیا ہوگا خبر مل کر आकाला बकर ने खाया बखर बकर ने खाया, आकाला खाया। इसकी तरकी مالی مالی مالی اور پکر کیا ہے اسم ہے تو یہ تقلی پہ کیا بنے گا فائل پہل فائل لکھا پہلے ہمیں پہلے ہمیں گے ترقیب سمجھ آ رہی ہے نا یہ جی. کوئی مشکل نہیں ہے جو آپ نے پڑھا ہے اسی کے مطابق ترکیب ہوتی ہے کوئی اور زید مال ہے یا مارے کا کا یذریکو زیدن اپڑے کہ کیا ہے کون سا ہو رہا ہے فعل ہو رہا اور زیدن فاعل فاعل فعل فاعل مل کر بتا پہلے یہ یا جرم بھی اب آگے چل کے پڑھیں گے اگر ہم صرف جن کی ترکیب کرو پھر کیا ہوگا ٹھیک ہے انتم پوشیدہ ہے یضریبوں میں ہوا پوشیدہ اکالا میں بھی ہوا پوشیدہ ہے جالا میں بھی کیا ہے ہوا ہوا پوشیدہ ہے واحد کی زمین ہے نا ہوا قائد اور واحد حاضر کی انتہا ٹھیک ہے فائر میں کر اچھا یہ جو ترکیبیں ہیں یہ ساری آپ نے اسی طریقے سے حل کرنی ہیں آگے دیکھیں جملہ کی ترکیب اپنا مرکب غیر مفید کے ساتھ نہیں مبیز, مبیز کہتے ہیں گنتی کو اور تنویز جس کی گنتی کی جائے کالام و زئی دن نفی کلام نفیسن اس کی آپ ترکیب کریں کیا بنے گی کلام الزعید زید کا قلم نفیسن عمدہ ہے ایسا نہیں نا ترکیب کرنی ہے یہ نہیں سیگا نہیں بتانا ترکیب کرنی ہے بس ہاں جی آدم مزاب مزاب ملے مزاب ملے مزاب ملے ملے آگے اسمی اسمی افرشنز اسمی افرشنز اسمی اسمی افرشنز افرشنز آگے اربا تاشارہ راج الن گیارہ چودہ بندے کھڑے ہوئے کام کھڑے ہوئے ارباط عشارہ راجولن چودہ بندے ہاں جی آپ کریں اس کی ترکیب کاما کیا ہے ہاں جیس تمین جملہ فی الحال خالد التاجرو حضرہ موتا خالد حضرہ موت کا تاجر ہے ہاں اس کی ترکیب کون کرے گا آپ کریں سیکھا نہیں ترکیب قسم ہے تو جملہ اسمیہ کا پہلا حصہ مبتدا ہوتا ہے نا تو بس وہی بتاؤ خالدن الَََ ہاں تاجر مذاق اور حضرہ موت مضافل ہے. مضاف مذاق ہے مل کر یہ خبر خالدن المتدیٰ اپنی خبر سے مل کر جملہ قسمیہ خبریاں ہوا حضرہ موت ایک ہی شے ہے نا یہ پورا ہی مزافل ہے مرکب جو ہے اور تاجر روح یہ مضاف حضرہ موت مذافل ہے چلیں اس کو اچھی طرح سے سمجھیں اور کل انشاء اللہ فصل نمبر دو شروع کریں چلیں جائیں